بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا کوما رو بی سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہی ہے انجموش اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہی ہیں رفعها اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان حدل قائم کر دی اللہ تو فلمیز کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو الوزن بالقسط ولا تخسر اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو والأرض وضعها للأنام اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی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 ربكما تو اے گروہ جنوس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وہ خولا من من اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تبھی ائی البی کمتوں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے رب, و رب وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے سب اے ربی کذ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ گے مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں بئ نہ مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے کبھی تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں سب الا ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تبھی کم تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے کلو منا جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے جلالی اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی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 سب عئی الابی خما تذیب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے سنفرو لکھم ایسا اے دونوں جماعتو ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں سب ائی اللہ تو تم اپنے پروتیگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گیم شل جنسم فلو من کار واٹل اور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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے تم پر آگ کے شولے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے تبھی آر کز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے سیرن شپتی سمک نتنگ کدیح پھر جب آسمان پھٹ کر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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ہل ہی جہنتی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے نا وہ دو زخ کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے کبھی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے اور جو شخص اپنے پروردیگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں کبھی کمات تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے گواتا افنان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں کبھی آئی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو عینان تجریان ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں ای ای آلائی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ گے من كل زوجان ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں کبھی الا تلبا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے جن جن اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے فين قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان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 گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے تبی عی الاب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے ہل جزا السانی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تبی ائی میں تب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹ لاؤ گے کوم دون ہی میں اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں سبھی عی علابک میں تو تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے مدح دونوں خوب گہرے سبزی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فی میں نی ان میں دو چشمے ابل رہی ہیں سبھی ربی خوب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے فی میں فکی ہوں ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں کبھی ائی آرکما تند تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے تم خیس ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں ربكما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے شوروم کو سورو وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لَمْ گے لمیا قَبْلَهُمْ وَلَا والا ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے کھو میں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے رفرف و حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تبھی کم تل تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے دل جلالی وم اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے